لا اقرا فی الدین اچھا جی لکھ لو جی قبول دین کے بارے میں نفی اقرا قبول دین کے بارے میں نفی اقرا نمبر ایک قبول دین کے بارے میں نفی اقرا نمبر ایک مضمون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 خود بخود مرو گے یا تم پہ زبردستی کی جائے گی جی خود بخود گے خود بخود بد کرو گے اسلام کا چہرہ اتنا حسین ہے اور کفر کا چہرہ اتنا بدصورت ہے اور غلیظ ہے کہ اس کی بدصورتی کے مقابلے میں کوئی بدصورتی نہیں ہے وہاں ڈنڈا مار کے کفر کرایا جائے گا اب آ گیا تو نہیں تو آپ اکا سے سوچیں تو قبول دین کے بارے میں اقلان بھی اقرا نہیں کہ میں نے دلیل کون سے دیا ہے اکلی دیا ہے عقلی دلیل دیا ہے ایسے میں حسین چہرے کے قبول کرنے کے اقرا نہیں ہوتا خود رقبت ہوتی ہے باقی آپ یہ سوال کریں کہ جہاد کے اندر تو اقرا ہوتا ہے جہاد میں کوئی کرا نہیں ہوتا سمجھے جی آ, جہاد کے اندر کوئی کرا نہیں ہوتا کیا کافروں کے سامنے آپ جاتے ہو ڈنڈا اٹھا لیتے ہو ان کو کہتے نہیں آپ ہو. ہو ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کافروں کو بھائی اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے دین اسلام قبول کر لو وہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں تو پا ورنہ آپ کہتے ہیں کہ بے قانون ہے کل ال اسلام و یادولا اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا آپ اسلامی سلطنات میں بے شک رہیں زندگی گزارے لیکن تابع ہو کر ہماری حکومت کے بے شک کا کر رہے لیکن اسلامی حکومت میں کیا تابع ہو کے رہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تابع نہیں ہوتے جزانی ادا کرتے تو پھر لڑنے پہ ہم آدھا ہوئے نہیں تو ان کی طرف سے شرارت ہوگی تو پھر دفاع کے لیے آپ کریں جہاد کریں بات ہی سمجھ تو جہاد میں اقرار ہوا اقرار نہیں ہوا لیکن پھر ایک اور سوال کریں گے کہ موس علیہ السلاۃ السلام نے تو اقرار کرایا تھا ان کے دور میں اللہ تعالی نے فرشتے کو کہا تھا کہ تور پہاڑ کا ٹکڑا لے آؤ ان کے سروں پہ آؤ. وہ مانتے ہو یا نہیں مینتے پہلے پڑھا یا نہیں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 اور گمراہی کا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہاں آہ. گمراہی بدسورت مین یا خربیتا ہو طالبین روشت کا انجام جو ہدایت کے طالب ہیں ان کا انجام طالبین روشت کا انجام پک خربیتا جو سو قطع تعلق کرے ساتھ تاحوت کے یہاں کفر کا من کیا ہے قطع تعلق تعلق توڑ دو تاحت کے ساتھ تعلق توڑ دو میرے محترم تاحت ایک لفظام ہے شیطان کو بھی کیا کہ کہا جاتا ہے تاہوت بھتوں کو بھی कहते کہتے ہیں कहते کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر وہ जो کش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے ہر وہ سر کش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے وہ کیا ہے تابوت ہے تمہارے علاقے کے سردار ہوں گے تم دین پہنچاؤ گے وہ مقابلہ کریں گے وہ بھی کہوں گے گمراہ پیر بھی گے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 اب تاوت کا منع عربی میں ذرا لکھ لو اچھا ہے آپ کے لیے اب تاہو تو کلو ماں او بے دم اللہ اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو وہ بھی تاہوت ہے معبود باطل بت ہو گیا باقی ہو گئے اطاو تو کلو ما او من دون اندون اللہ لکھ لیا کلو ما او من دون اندون اللہ آگے لکھو او ما سدا ان عبادت اللہ اللہ کی فرم برداری سے جو رو کے آڑے آئے او ما سدا ان عبادت اللہ مین شیاتین ان سے وال چاہے وہ انسان شیطان ہوں چاہے وہ کیا ہوں جین سب کا اونٹ میں آ جاتے ہیں او ماں سدا ان عبادت اللہ من وار جن، تفسیر مظہری کا حوالہ جس کو مظہری تعلق کیا کے اور ایمان لایا ساتھ اللہ کے پستا کی تھام لیا اس نے حلقہ مضبوط اس تمسا کا تھام لیا حلقہ مضبوط ایسا حلقہ مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں یہ حلقہ مضبوط یہ دین اسلام کا حلقہ ہے خدا کی یاری اللہ ولی اللہ دینو اولیاء کا بیان اولیاء اور رحمان کا بیان اللہ تعالی دوست ہے مومنین کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف نور دے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 کفر کے اندھیرے مراد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کے نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے طرف نور کے والذین کافرون اولیاء اولیا اور شیطان کا بیان اور جو کافر ہیں نا دوست ان کے کون ہیں شیطان ہے نکالتے ہیں ان کو نور فطرت سے طرف اندھیروں کے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 اندھیرے میرا نا نور کی طرف نہیں آیا کیونکہ اولیا شیطان میں سے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا آزاد وہ آذر جو تھا وہ وزیر تھا اس کا کس کا جی نمرود کا اپنے بیٹے کو وہاں لے گیا آغر نے سجدہ کیا اس کا کس کا نمرود کا نمرود سجا کرواتا تھا نا اپنے آپ کو خدا ہی دعوت ملالہ کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا نمرود نے پوچھا تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں سجدہ اس کو کرتا ہوں جس کے قبضے میں موت و حیات ہے یہ امید جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں چنانچہ دو قیدیوں کو بلا لیا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 قاتل کو کہو ایسے آپ بیٹھے جائیں وہ ادھر بیٹھے روح نکالے اسے کو روح نکال گا جی تو مارنے سے مراد روح نکالنا اور احیار سے مراج ہے روح ڈالنا یہ تو کام اللہ کرتا ہے اور کبھی اس کو کیا پتا جبھی علم تارا علم تارا کی تحقیق تو پہ پہلے گزر چکی ہے نا کہ یہ رو یا تو بصری نہیں چاہے رو یا تلبی ہے بمان علم طالم ہے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 عربی میں اس کو پڑھتا ہے نمروز زال کے ساتھ نمر اردو میں نمروز لکھا ہوا ہے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں لے ان آتا اور ملک ان سے پہلے کا مقدر ہے لا باوجا کے دی اس کو اللہ نے سلطنت سلطنت کے غرور گھمنڈ میں آ کے ایز کال ابراہیم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 کالا وہ کہنے لگا آنا ہوئی با امید میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایسے کیا جیسے آپ نے پڑھائے قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو احیاء و عمارت کا معنی نہیں آتا میں کوئی دوسری بات دلیل دوں ابراہیم علیہ السلام دیکھ بھئی میرا رب جو ہے سورج کو نکالتا ہے کہاں سے مشرق سے اگر تیرا دعو ربوبیت کا ہے خود ہی دعو ہے تو مغرب سے نکال دے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 ایمان لے, اس کا لے اس کو یہ طاقت نہ ہوئی ایسے یہ فیال نہ پیدا ہوا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کبر پس کا بکا رہ گیا کافی بوہے کا منا حق کا بکا رہ گیا حق کا بکا رہ گیا کافر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 اب اولیاء الرحمن کے دو نمونے آ رہے ہیں اوکل الرحمن کا نمونہ نمبر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب کتاب تورات پہ عمل چھوڑا نا تو مسائد کے اندر گرفتار ہو گئے سمجھے جی جالوت نے ان کا رگڑا نکالا پہلے اس کے بعد بخت نصر بادشاہ تھا بڑا ظالم وہ مسلط دعا ان کے اوپر خوف نار نے تو یہ ایسا کیا نا تاریخوں کے اندر دیکھو بیت المقدس کو ویران سرجے سارے شہر کو مسجد گرا دی مسجد افسار کو سمجھے اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر گیا اتنی تعداد کے اندر جیسے کوئی آدمی پھیڑ بکریوں کو ہاں کے لے جائے نا ایسے ہاں کے لے گیا بنی اسرائیل کو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 گزرتے تھے انسان لیکن ان کا جس یا تہار نظر نہیں آتا تھا کسی کو نہ درندوں کو دکھائی دیتا نہ پرندوں کو دکھائی دیتا ہوئے وہ اثر نہیں کرتی تھی دھوپ कोई کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ جیسے موجود دیتے ہیں को کو ہر قیادت اسی طرح ان کے جسم بارہ کو سو سال کرگا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 وہی ہے تو دن چڑھتے موت آئی اور بعد کے اندر سے کے ٹائم کا ہو گیا جاگے تو بعد اس کا دن کا ہے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے منکر حیات حیات المیا کے منکر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی حضرت عزیر علیہ السلاۃ السلام کے متعلق یا انبیاء کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ حیات حاصل ہوتی ہے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 تم کہ یومن اور باد یوم دلیل کس کی ہے آج میں حیات کی میں نے کہا نہیں یہ دلیل حیات کی ہے میں نے کہا تم بھی قیاس کرو کسی چیز پہ میں بھی قیاس کرتا ہوں کسی چیز پہ میں نے اصاب کا قصہ سنایا کہ اصاب کو اللہ تعالی نے تین سو نو سال سلح رکھا غار کے اندر یہ تو ایک سو سال ہے نا وہ کتنی تین سو نو سال لابی کا فہم سلا س میات وزداد تین سو نو سال وہ مرے پڑے تھے یا زندہ تھے صرف سوئے تھے نا زندہ تھے جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے یا آپس میں وہ پوچھتے ہیں کم لبستوں آپس میں پوچھتے کم لبستوں تو کیا کہتے ہیں لبنا یومنو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 وہ تقریر کرتے وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نسکتی ہے نسکتی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو حیات نہ ہوئی کر نسکتی ہے تم نے کیا ہمارا کیا زور ہے تمہارا کیا زور ہے ہم نے نذیر پیش کر دی ہے آپ نے قیاس کی تم نے نذیر میں قیاس ہے تمہارا بھی قیاس ہے ہمارا بھی قیاس ہے کوئی نسکتی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ گزرنے والا نبی تھا نکاو نبی تھا یہ کل ادیب مرہ لات کریا تو نہیں ایک آدمی تھا بستی پہ گزرا نسکتی کہاں ہے کہ وہ نبی تھا یہ جو ہم عزائر علیہ السلام کہتے ہیں نا یہ اسرائیلی روایات ہیں کیا ہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ علیہ السلام تھے اسرائیلی روایات مختلف ہیں حضرت حسن بشری فرماتے ہیں وہ کافر تھا گزرنے والا کون تھا کافر تھا انل حسن ان المار کان کا فرن بلباس سمجھے مجاہد بھی کہتے ہیں کافر تھا دو بڑے بزرگ کہتے ہیں نبی بھی نہیں تھا کون کا کافر تھا اکثر حضرات یوں کہتے ہیں کہ کو کون تھے لیکن یہ روایت اسرائیلی ہی ہے تو یہ منسوس ہے یا محتمل ہے آپ بتائیں منسوس نہیں محتمل ہے نا سب ہوتی کہ قرآن کہتا کہ ازیر تھے یا را ایسے ہوتا نہیں نہ احتمالات ہیں کوئی احتمالات غالب ہیں کوئی احتمالات مغلوب ہیں قانون ہے جال احتمال باطل استعل تو میرے عزیز نہ تو ان کا نبی ہونا منصوص ہے نمبر ایک کیا ہے محتمل ہے کیا محتمل ہے منصوص نہیں یہ اور بات ہے احتمال غالب ہے لیکن اضا جال احتمال باطل استعل اگر نبی بھی ہوں نبوت کے باوجود ان کا لبیسنا یومنا یوم دلالت نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ ان کو حیات نہیں تھی بلکہ ہم نے ایک نظیر پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ حیات والے بھی یہی جواب دے رہے ہیں لبیسنا یومنو یوم, یوم. بھائی مطمئن ہوئے ہو آپ یا نہیں مطمئن ہوئے سمجھے جی اسلام ڈاٹ کام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 جمالی ویاد بشر بشر مین ونی لقد نل قمر کمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید اسلام ڈاٹ کام